وہ جنہوں نہیں ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا ان کے لیے اسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے نہ کی اونٹ داخل نہ ہو اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں